نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ربه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمن جعل أرض كفاة أحياهم وأنباتا وقال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال من أولين اسماء هؤلاء وقال الله تعالى فإما ياتينكم مني هدن من تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحضلون صدق الله العظيم رب اشتحضي صدري واسر لي عمره وحضل عقدة من لسعدي فهو قولي محترم بزرگوں دوستو یہ آیتیں جو میں نے پڑھ لی ان کی روشنی میں جو ایک ضروری بات بیان کرنی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے جی پہلی آیت ہے یہ سورہ مرسلات کی آیت میں نے پڑھ لی نے فرمایا یہ ہے کہ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی زندوں اور مردوں دونوں کو اور دوسری آیت میں تھا کہ حضرت آزاد علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور تیسری آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی تو جس نے اس کا اتباع کیا اس کو غم اور خوف نہیں ہوگا اس کو خوف اور غم نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا اور اپنی خلافت کے لیے پیدا کیا انسان کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو نظام بنائے ایک اس کی اپنی ذات کے باقی رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کہ انسان زندہ رہے اس کی نسل زمین پر باقی رہے کیونکہ کہ کا کام اللہ کو پہچاننے کا کام اللہ تبارک و تعالی کی خلافت کا کام اس نے کرنا تھا لہذا ایک نظام تو بنایا اس کی ذات اور اس کی جنس یعنی انسان کے اپنا بدن اور اس کی نسل کے باقی رہنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام معیشت ہے پرورش کا ظاہری پرورش کا نظام ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کر کے اس کے اندر قیامت تک آنے والوں کی ساری ضروریات خواب و زندہ ہوں خواب و مردہ ہوں ان کی ساری ضروریات پیدا کرنے کی طاقت استعداد زمین کے اندر ڈال دی قیامت تک انسانوں کی جتنی آبادی ہوگی اسی زمین سے اس کا کھانا پینا لباس دعائی علاج مکان گرمی سردی سے تحفظ اور برق گیا اس کے بدن کا اس طریقے سے چھپنا کہ اس کو دوسروں کے لیے تافن کا اور مصیبت کا ذریعہ نہ بنے یہ ساری چیز کی استعداد زمین کے اندر رکھتی ہے ایک وقت صرف انسان لکڑی گلا روئی اور اون پر اور چمڑا پانچ چیزوں پر اس کی زندگی کا دار مدار تھا آپ سوچیں اگر آج کے انسان کے لیے صرف یہی پانچ چیزیں ہوتی تو آج لوگ بھوک کے مارے پھا کے کرتے ننگے پیر جوتے کے بغیر پھر رہے ہوتے اور کپڑا ایک جوڑا بنا کر سارا سال اس کو استعمال کرتے اتنی قلت ہوتی اور جو جنگلات صاف ہو گئے نا تو بغیر کھانا پکا کھائے پکائے کچی چیزوں کو آپ لوگ کھا رہے ہوتے لیکن جو لکڑی ختم ہونے کو ہی اللہ نے کوئلہ نکالا جس نے ساری ضروریات پوری کی کین تک کہ جب ریپ دوڑنے کے لیے میدان میں آ گئی تو اس کو دوڑانے کے لیے درخت اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا کوئلہ اس کے ساتھ موجود تھا اور کوئلہ بھی ختم ہونے کو نہیں تھا کہ اللہ نے پیٹرولیم نکالا جس سے کہ آپ کے کپڑوں کا رشا بن ہے جوتوں کا پلاسٹک بن رہا ساری ضروریات اور منوں کے ساتھ سے مرغ اور ڈروں کے ساتھ سے انڈے اور ٹریکٹروں نے زمینوں کو فاڑ کر گلوں کے ڈھیر لگا دی پیش قیامت تک انسانوں کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کی ضروریات پورا کرنے کا اللہ نے نظام بنایا ہے اور علامہ آدم علیہ السلام کی صورت میں آدم علیہ السلام کے ذہن میں استعداد رکھی ہے ان چیزوں سے فوائد حاصل کرنے کی کہ جب وقت آئے گا اور ضرورت پیش آئے گی انسان کے ذہن پر بوجھ آئے گا یہ سوچے گا جب سوچے گا تو اللہ تبارک تبارکار رہنمائی فرمائے گا کہ ہم سائنسی دنیا کے لوگ ہیں اور یعنی کئی یہ انسان کی ضروریات پورا کرنے کی جو سائنسی جائیداد ہوئی ہیں وہ ان میں سے کئی ایک ہیں کہ جو سائنسدانوں پر کشف کی صورت میں ہوئی ہے. ان پر کھولی گئی بنجان بلّہ کیکولا ایک سائنسدان ہے نامیاتی کیمسٹری جو ہے کہ آرگینک کیمسٹری جو ہے یہ وجود میں آئی ہے کیکولا کے ایک خواب سے جس ذریعے آج ساری آپ کی دعائیں بن رہی ہیں اور یہ کسم قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یہ اس کا خواب کہ اپنی لیبورٹری میں کام کرتا تھا سارا دن کام کر کر کر کے شام کو بس میں امی بس میں بیٹھ کر گھر واپس جاتا تھا اور جس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا تھا حل نہیں ہو رہا تھا ایک دن تھکا تھکایا بس میں بیٹھا اس کو نیند آ جب نیند آئی تو خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک سانپ ہے جس نے اپنے منہ میں اپنی دم پکڑی ہوئی ہے اور اس نے ہلکا اور رنگ بنایا ہوا ہے بس نے بریک ماری اس کو جھٹکا لگ کر نیچ کی نیند ختم ہوئی اٹھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جس چیزیں تحقیق کر رہا ہوں کہ اس کا کہیں ہلکے والا رنگ اسٹرکچر تو نہیں ہو سکتا دوسرے دن جا کر اس نے اس بس بات پر جو اپنے مضمون کو غور کیا ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی وہ نظام معیشت کے تحت محرط کر رہا تھا کہ اس کو اللہ تبار نے فقط ایک بار پیدا فرما کر قیامت تک کہ انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں ساری ضروریات کے لیے اس کو استعداد دے دی اس پر انسان کی ذات اور اس کی جو ہے نصر کی بکا ہے لیکن انسان کی ضرورت فقط مادی نہیں ہے فقط معاشی نہیں ہے فقط غلہ، کھانا پینا کپڑا مکان موٹر گاڑی اور یہ زمین جائیداد اور دنیا کی ضرورتیں یہ فقط اس کے لیے کافی نہیں ہے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر انسان صحیح انسان نہیں بنائے یہ اگر صحیح انسان نہیں بنائے تو ان چیزوں کو لے کر ایسا فساد پیدا کرتا ہے ایسا اودم مچاتا ہے ایسی تلخیاں پیدا کرتا ہے کہ نہ اپنی زندگی اس کی آرام اور سکھ کی ہوتی ہے نہ دوسرے انسانوں کی ہوتی ہے اور ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ دکھ تکلیف مصیبت اور غم و اندو کا وقت گزار رہا ہوتا ہے اور جب انسان بنا ہوا نہ ہو اس کے ہاتھ میں دنیا کی چیزیں اور ترقیات اور سامان وہ یسلی آ جائیں تو انسانوں اس زمین کو جہنم بنا دیتے ہیں آج دنیا پر جو بمباری ہو رہی ہے بارود گرایا جا رہا ہے اور انسان تڑپ رہے ہیں خون بہہ رہا ہے کیوں کہ جو بنا ہوا انسان جو کفر کی گندگی سے بڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں اور مارت دولت فاصلے آ گیا ہے زیادہ انسانوں کو سکھ کی زندگی گزارنے نہیں دے رہا وہ یہ چاہ رہا کہ سارے وسائل پر بدرے تجارت نہیں بدرے طاقت میں نے قبضہ کرنا وہ بگڑا ہوا انسان ہے اور کیا خیال ہے اس وجہ سے یہ اپنی زندگی بن گئی ان کے اپنے ممالک میں سکھ آستی اور آرام سکون اور آفیت اطمینان اور, اور خوشی کیا راست پیدا ہو گئے کتن نہیں یہ سنگ پچانوے چھیانوے کی ہے کہ امریکہ کی چوبیس کروڑ آبادی میں سے چار کروڑ آبادی جیلوں میں ہے پانچ بائیس جیلوں میں اور ان کی جیلوں کے لیے اسی ہزار ان کے جیل خانے ہیں یہ ہمارے لاہور کے جو کالج ہے جیلوں کی ٹریننگ کا اس کی پرنسپل کی رپورٹ ہے اسی ہزار خانے ہیں اور چار کروڑ کے ہیں اور پاکستان کی بارہ کروڑ آبادی ہے اور آٹھ سو جل خانے ہیں اور اسی ہزار ہمارے قیدی ہیں بلکہ بشاور کے جیل میں گیا تو پرانا ایک ریٹائر شدہ جیلر آیا اسے میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ قیدی جو تھے وہ انگریزوں کے وقت میں زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں جیل میں اس نے کہا جی کہ آبادی کے تناسب کو دیکھا جائے تو آج کے دور میں قیدی بہت کم ہوئی انگریز کے دور کے مقابلے سے چار کروڑ امریکہ کی آبادی جیلوں میں ہے اور ان کا چالیس لاکھ بچے بیڈرک کے امتحان سلانا دیتے ہیں جس میں سے چار لاکھ جس میں دو لاکھ چالیس ہزار جو ہیں وہ پانچ کرتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار فیل ہوتے ہیں اور تین سالوں کے اندر یہ فیل شدہ مجمع یہ لڑکے یہ جیل میں پہنچ جاتے ہیں اور خودکشیاں اور طلاقیں کے اور یہاں تک کہ رات کو اندھیرا چھا جائے تو وائٹ ہاؤس سے سو گز کے فاصلے پر آدمی محفوظ نہیں ہے اتنی بدمنی ہے اور اگر آپ کے پاس موٹر ہے, آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو پولیس والا کھڑا کر کے آپ کو ذرا سمجھائے گا امریکی پولیس والا وہ کہے گا آپ اپنے جیب میں پانچ دس ڈالر رکھا کریں ٹوٹے ہوئے کیونکہ جب چوک پر ٹریفک جام ہو جائے گی تو ایک کالا امریکی آ کر پستول آپ کے گاڑی کے اندر کر دے گا اور اگر آپ نے اس کو پانچ دس ڈالر دیے تو آپ بچ جائیں گے ورنہ آپ کی کھوپڑی خوراک ہو جائے گی تو اپنی جان کا شکرانہ دس پانچ دن سے جیل میں رکھنا اور ان کے جیل ان کے نرسنگ ہوم یعنی یہاں پر بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کی پینتیس سال سے اوپر عورتیں جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا ان کی طرف زندگی اور ان کے دوائیوں کا استعمال سبحان اللہ یعنی ہیروئن ایک چیز ہے پاؤڈر جیسے کہتے ہیں ہمارا عام آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو اگر کوئی آدمی شروع کر دے اور اس کی عام خوراک دال ساگ والی خوراک ہے تین سال مر جاتے ہمارا ڈاکٹر تجربہ ہے خوراک اچھی ہے تو آٹھ دس سال مر جاتے ہیں تو وہ اس سے پوچھا کرتے ہیں بہار میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب ان امریکیوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں اتنا نقصان ہے میں نے کہا پتہ ہے ان کو لیکن وہ اتنی اتنے دکھ اور ذہنی کرف اور تکلیف میں مبتلا ہے اس کو پتا ہے کہ میری زندگی اس سے تباہ ہو رہی ہے لیکن اس دکھ تکلیف کو اور اس میںٹل ٹینشن کو اور اس اینگزائٹی اور اسٹریس کو دور کرنے کے لیے وہ یہ زہر کا گون پی رہا ہے اگر نہیں لگ رہا اس کے پاس نیند نہیں ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے اس کے پاس سکھ نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ بادی چیزیں یہ معاشی نظام اور یہ ضروریاتی زندگی اس کے متعلق جو چیزیں ہیں یہ انسان کا واحد مسئلہ نہیں ہے اگر انسان بنا ہوا ہے یہ ہدایت والا ہے اللہ کے تعلق والا ہے تو چیزیں اگر نہیں بھی ہیں تو اس کی زندگی سکھ والی ہے اور اس کی زندگی آرام و راحت والی ہے رحمت والی ہے یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہوئے سوکھی روٹی کھاتے ہوئے اس اطمینان میں سکون اور سکھ ہے تو اس لیے جو تیسری آیت میں نے پڑھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے پاس پہلی طرف سے ہدایت آتی رہے گی یہاں پر جو تو مزاریہ کا سیرہ ہے جس میں تسلسل ہے استعمال ہے یعنی یہ بات ہوتی رہے گی وہ تو وہاں فقط ایک دفعہ جو کافی بنا دیے بات بنا کر زمین کو چھوڑ دیا اور تیری ضرورت پوری کرے گی اور یہاں کا جو ہے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی تو جس نے اس ہدایت کے اتباع کیا اس کو خوف اور غم نہیں ہوگا سارے قرآن باغ کو پڑے ہدایت اور امال سالے کے نتیجے میں دنیا دنیا کی نعمتیں ان کا ملنا اس کا تجربہ کرے باغ نے بہت کم کیا ہوا ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ آتا محمد یو ہے محمد من خوف ایک آیت ہے جس میں کہ تو سر واضح طور پر دنیا کے غم خوف کو بھوک اور غلط نہیں ہے کہ شاید ایک دوسرے آئے تھے وہ بنینا جان لگم جن لگما یہاں پر ہم مال اور بنین کا دس گرایا استغار کرو گے تو اس جو محنت ملے گی بارشوں برسنا اور مال و مدد اور دوسری سورے قریش کی آئے تھے کہ ملے گا بھوک میں کھانا ملے گا قوم میں من ملے گا باقی سب جگہ پر, پر باقی آیات میں جو ایمان اعمال صالحہ اور اس کے نتیجے میں ملنا کر بیان کیا گیا ہے تو جنت کا تذکر آیا ہے اور دنیا کے لحاظ سے مانوئی چیزوں کا تذکر آیا ہے اگر کھانا پینا شادی مکان، سواری اس کا تذکرہ ہے تو جنت کا آیا ہوا ہے اسی آئے کو دیکھیں کہ ہدایت کے بندے میں دو باتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے لا لاحوقلا ہضنگ اگر ہدایت کے اتباع کر لے اس کو ان کو خوف نہیں ہوگا اور ان کو غم نہیں ہوگا یہ عجیب منوی بات ہے تو قدر زرگر شناخت یا شناخت جوہری سونے کی قدر یا تو سنار ہو جانتا ہے سنار جانتا ہے اور جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے یہ تو جو انسانوں کی تہذیبوں اور ثقافتوں کو جو دانشور اور ماہرین نفسیات ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کام کرتے ہیں اسم. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کہایت کیا تو بات کی ساری معاشی ترقیاں جمع کریں اور سارے وسائل جمع کریں آپ کا بنگلہ مکان آپ کی موٹر آپ کی حیثیت آپ کی افسری اور آپ کی جائیداد زمین پیسہ اور اس سے نکلنے والا غلہ اور آپ کی معیشی ساری چیزوں کو جمع کریں تو سب کے بعد انسان کو اگر دو چیزیں ملی ہوئی ہیں تو یہ کامیاب ہے دنیا کے لحاظ سے اگر نہیں ملی ہوئی تو یہ ناکام ہے اگر اس پر خوف نہیں ہے اس پر غم نہیں ہے تب تو اس کی زندگی سکھ اور آرام اور راحت والی ہے اگر اس کے پاس وسائل نہ بھی اور سارے وسائل جمع ہیں لیکن اس کے پاس خوف ہے اور غم ہے تو اس کا دوالا یہاں سے بھی ہوتا ہے وہ کھانا جو اتنی محنت سے اور اتنی کوشش حاصل کیا ہے اس کو پکایا ہے اتنے مائع بورسیوں نے اور اس میں کیا کہ کی انہوں نے, نے کارنامے کیے ہوئے ہیں وہ تو ہے لیکن یہاں سے نہیں رہا کیوں کہ آدمی خوف ہے مبتلا ہے غم میں مبتلا ہے میں یہاں بہت اچھا کھانا آپ کے لیے پکا دوں اور آپ کی نوجوان بیٹھ رہی ہیں ان کا بڑا ان کو بڑا لطف آئے گا آپ کی شادی کر دوں بڑے خوبصورت دولت آپ کے پاس بٹھا دوں اور باہر یہاں پر شہر آ کر دھاڑنے لگے پورانے لگے نہ کھانے کا تصور نہ دلہن کا تصور اور ذرا کمزور ہے ہماری طرف پیشانت سلوار میں نکل رہا ہے اور ذرا اور کمزور ہے ٹٹی رہی سارے جو رہیوں سارے مزے کو کرکرا کر دی اس بار کویت پر قبضہ ہوا تو شاہی خاندان دو عورتوں کو لے کر جال میں بھاگا اور جب جا کر ان کو سعودی میں پناہ ملی تو سارے وسائل پاس ہیں کسی چیز کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں ہو رہا خوف اور غم ہے خوف اور غم ہے خوف کہتے ہیں ماہرین نفسیات آئندہ آنے والے آلات کے بارے میں خوف ہوتا ہے اور غم گزرے ہوئے پر ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ آج کا بڑا آدمی جس کے پاس بڑی جائیداد ہے بڑی زمین ہے بڑا پیسہ ہے بڑی حیثیت ہے بڑی پوسٹ ہے وہ انتہائی زیادہ خوف اور غم میں مبتلا ہے ہمارے پاس پشاور میں یہ جو وغیرہ کے قبائل ہیں بہت مزدار ہیں جہاں تک کہ اگر آپ سے کہیں گے کہ میں چاہوں تو ہیرے ہیرے اور سونا کھا سکتا ہوں ہیرے کھا سکتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب دھوک نہیں لگتی دوسرا اگر کہے گا ہر قسم کا کھانا کھا سکتا ہوں خاص نہیں ہوتا ہے تیسرا آتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے اوہو آپ کا مکان صحیح نہیں ہوگا نہیں یہ فلانا آپ سڑک پر جاتے نا فلانا محل جو ہے وہ میرا ہے اس بیئر ایئر کنڈیشن کمرہ ہے میرا اچھا جی بالکل لاد بھی نہیں آتی ہے شور نہیں آتا ہے اور پھر بھی میرا سر مالش کرنے کے لیے بھی آدمی ہوتا ہے پیر تو بانے کے لیے لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی مجھے نیند نہیں آتی اے سادے بندے اللہ کے یہ مالو دور یہ چیزیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے نتیجہ تو راحت کی نیند تھی نیند کے سارے سامان تم نے لے لیے لیکن نیند تجھے نہیں ملی کھانے کے سارے اسباب تیرے پاس ہیں لیکن بھوک تجھے نہ ملی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز نے کھا رہی لیکن ہضم تجھے نہ ملا تو تیری زندگی کیا ہے کیا یہ ناکامیاب زندگی کیا یہ پریشانی والی زندگی نہیں اللہ تبارک والے نے فرمایا ہدایت کے بدلے میں ہم تمہیں خوف اور غم سے نکالیں گے ایو میڈیکل کالج ہے احمد میں اور اس کا جو شعبہ امراض دماغی سائکیٹرک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے شاگرد ہے میرا اور سلسلے میں بیٹھ بھی تھا ہمارے تو گیا میں اس کے بعد وہاں تو عام باتیں ہو رہی تھیں تو اس میں بات شروع کی اس نے کہا کہ میں اپنے گریڈے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھ رہی اسے سگریٹ سلگایا اور کشت لگانے شروع کر کرے جو نمبر آیا تو اس نے بتایا کہ میرے, میرے کا کہا ہوا ہوا ہے اوپن ہارٹ سرجری میری ہوئی ہوئی ہے تو کیا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہوئی ہے تو آپ سگریٹ کیوں پیتی ہیں آپ سگریٹ نہ پیئے آپ سگریٹ نہ پیے کیا کر رہی ہیں کیا اسے اس سارے جذباتی ہو کر انگریزی میں بولنا شروع کیا آپ نے کہا کہ آ... ایری باڈیگ سگریٹ پینا بند کر دو بٹ نو باڈی اسموکنگ کوئی نہیں پوچھتا نہیں ہے کہ میں سگریٹ پی کیوں رہی ہوں تو کہتے میں نے کہا چلو بتاؤ آپ کیوں سگریٹ پی رہی ہیں کہنے کے سامنے ایک محل کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا کہ آئی ایم لگ دس جیل فار لاسٹ تھرٹی ایئرس گزشتہ تیس سالوں سے میں جیل میں رہ رہی ہوں. کہ اور دلچسپی پیدا ہوئی میں نے ستارہ پوچھا وہ کسی نواب کی بیوی اور کیمرج کی پڑی ہوئی اور وہ گھر اتنا دکھوں کا مرکز کہ اس میں اس کا اس دل کی بیمار ہوگا اس کے دل کی سرجری ہوئی اور اب جو ہے اس حال میں کہ وہ سائکیٹری کا اپنے دماغی امراض کے علاج کے لیے سائکیٹریسٹ کے پاس آئی ہوئی ہے یہ ہے غم اور خوف کی زندگی جس میں انسان نے اپنے آپ کو کیا ہے اور سبائی کی طرف بڑا ہے وجہ کیا ہوئی ہے وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس نے وہ شاید بھاوی دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کو مقصد بنایا ہے اس کے پیچھے پڑا ہے اسی کو حاصل کیا ہے اسی کو جمع کیا ہے اس کو سنبھالا ہے اسی کو برتا ہے اور اس کا دل اس کا ایمان یہی ہے اس کی سوچ یہی ہے اس کی فکر یہی ہے اس کی چاہت یہی ہے اور اس کے حجکا خواب رات اس کو جو خواب آتے ہیں اس کا خواب یہ مال ہے دنیا ہے اور اس کی اوڑنا بچھونا یہ دنیا ہے اور اس کا ظاہر باطن دنیا ہے اور اس کی سب چیز دنیا ہے بچا اور میگ لینڈ لارڈ تھا ان کا بھتیجا ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو میں نے کہا کہ وہ آپ کے چچا کا بیٹا ختم کر دیا گیا تو ہمارا یہ واقف تھا جی ہم میں تو جنازے میں آیا تھا لیکن ان کو آپ کا عاجی صاحب بڑا غمگین ہوگا اور ان کا عجیب صاحب کوئی غمگین نہیں آجی صاحب جو ہے وہ تحصیلدار رہا ہوا ہے اور جائیداد اور زمین اور اس کا جانا اس کے انتقال مقدمے شنہ جسے سہت, یہ کرنا وہ کرنا اس کا غوق یہ ہے زیادہ کوئی جائیداد پر اگر بات آئے نا تو پھر اس کو دکھ ہوتا ہے بیٹھے گا اس سے اتنا غم نہیں ہوا یعنی جائیداد بیٹے سے عزیز ہو گئی اس میں ایک ادارے میں گیا انگا ہمارے ادارے کا جو ہے پرنسپل ہے بڑا ایروگینٹ ہے سخت ہے اور ایسا ہے خیر اللہ کی شان ایسے حالات آئے کہ نوجوان بیٹا مر گیا نوجوان بیٹا امریکہ میں اسپیشلائزیشن کرتا ہوا مر گیا کوسٹ ہے وہ یعنی ہوا اس پر اثر ہوا ہلا اس سے پوچھا میں نے کہا کیا ہے آپ کے اس کا انچارج کا کیا حال ہے کہا کہ وہ ذرا بدلا تو ہے لیکن پورا متأثر نہیں ہوا یہاں تک کیسے حالات ہوئے کہ کسی بات پر نے گھومت کر گمت سورج کر تو گھومت اس کی پرنسپل ہی لے لیٹے کہ غم میں غم اس کو ہوا تھا لیکن پرنسپل ہی جانے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو گیا میں کہ اندازہ ہوا کہ اس بیٹھے سے زیادہ بھی روک کو اس پوسٹ کا ہوا پوسٹ مقصد بن گئی ہمارے صبح ساز میں حکومت بن دی میں اس طرح ہوا کہ وزیر ہٹائے گئے ایک وزیر کی بیوی ہمارے کلاس فیلو سے دوست تھے ہمارے ان کا خاندان ان سے علاج کرایا گیا تھا ڈاکٹر تھے کتنے انسان کا یہ کہا ان کے فیملی ڈاکٹر سے علاج ان سے کرایا کرتے تھے بیوی بی اس کی آئی جس کا ڈاکٹر تھا خان میرے کو بازارہ سے ہٹایا گیا ہے تو ان کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے وہ ٹہلنا ہوتا ہے اور مجھے اس بات کا خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں یہ پاگل نہ ہو جائے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں کہ اس کا کیا کریں تو کہتے ہیں میں نے سے کہا کہ بی بی یہ بیس طرح کرو کہ میں بھی اس کو میں بھی کو کہتا ہوں آپ اس کو ترغیب دیں اس کو اس ماحول سے نکالیں کہوں کہ جہاں پر آدمی کے ذہن پر بوجھ آیا ہے اور اسٹریس جس ماحول سے آیا ہے اس کو نکالیں اس سے نکالیں تو اس کا حال بدل جاتا ہے انہوں نے کہا پھر کیا کریں انہوں نے کہا اس کو ترغیب دیں اس کو چالیس دن کے لیے تبدیلی جماعت جمپائی بیوی بھی کہتی رہی سب کچھ وہ سمجھایا اس نے ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ آدمی کیا ہوگی تیار ہو گیا آدمی اب اس کو ڈاکٹر صاحب لے جا رہا تھا میں بھی لاہور جا رہا تھا میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا پلا نے وزیر صاحب چڑھائے ہیں میں اپنی کتاب پڑھنے لگی میں نے یہ گے بیٹھیں گے ہمارا کیا تعارف ہے اور کیا خواہ مخواہ ملے ان سے وہ سیدھے دونوں میرے پاس آ گئے ملے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے وزیر صاحب ہیں جو ابھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ جی. پہچانتے ہیں تو انہوں نے کہا, کہ نے کہا کہ اس کو میں پہچانتا ہوں میں نے اسٹوڈینٹ لائف میں اس کے ساتھ کروزہ لگایا تھا اچھا بے سب اور ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ حالات ہیں اب یوں گئے وہ سارا غم دور ہو گیا ہے پریشانی نیند آ رہی ہے رہے ہیں جب ان کو لینے کے لیے گئے تو ان کے والد صاحب آ اس کو کتنے لے جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ چالیس دن کے لے جا رہے ہیں تو والد صاحب کہہ رہے ہیں اس کو تم ختم کر رہے ہو تو سامنے ساتھی نے کہا کیسے ختم کر رہے ہیں چالیس دن جب یہ پولیٹیکل فیلڈ میں نہیں ہوگا میدان میں نہیں ہوگا اور لوگوں کے کام نہیں کرے گا تو اس تو سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا اس کا سیاسی مستقبل کو ختم ہو جائے گا لیکن کیسے لڑے گا انہوں نے مجھے بار بائی میں نے, کہ... انہوں نے کہا ان کی ایسی کیسی کہ یہ اور الو یہ خدمت خلق کا کام سیاسی مستقبل بنانے کے لیے کر رہے ہیں وہ خدمت خلق کا کام یہ کل الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے کر رہے ہیں وہ خدمت خلق کا کام جس کے ایک عمل پر جس کے ایک عمل کا بدلہ زمین و آسمان نہیں ہے اور جس کے ایک عمل کا بدلہ جنگت نہیں ہے مجھے کبھی آپ نے سنا ہے کہ امال کا بدلہ جنت نہیں ہے امال کا بدلہ تو جنت کی عطا نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی لکھا ہے اللہ تبارک دیکھنا ہے دارت ہے ندار ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جنت ہے جس کہ کے اپنے مہمان کو ٹھہراتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے وہ ہے خوشی کی مہمان کی جگہ ہے وہ خدمت خلق کا عمل جس کے نتیجے میں تو oh, سبحان اللہ جی سے جو فرمایا گیا کہ زمین جب پیدا ہوئی یہ ڈولتی تھی حرکت کرتی تھی سار کے رہنے, سار کے چلنے کابل نہیں تھی اللہ تاز نے اس پہاڑوں کو اتارا جس سے اس کا سکون پیدا ہوا پہاڑ سے زیادہ قوت والی چیز جو لوہ ہے جو پہاڑ کو سوراخ کرتا ہے اور لوہے سے زیادہ قوت والی چیز وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلاتی ہے اور آگ سے زیادہ قوت والی چیز پانی ہے جو آگ کو بجاتا ہے اور پانی سے زیادہ کود والی چیز ہوا ہے جو پانی کو اڑاتا ہے اور اس سے زیادہ قوت والا مومن کا صدقہ والا عمل ہے کہ جب یہ دائیں ہاتھ صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو وہ ہوا پانی آگ لوہا، پہاڑ ساری زمین کی قوت سے زیادہ قوت والا ہے بشرطیک اللہ گردا کے لیے ہو اور آخرت کی نیت سے ہو اتنی قوت یہ یہ نیکی علامت یہ خدمت خلق اس کی اتنی قوت ہے جس پر زندگی بنتی ہے اس کو تو سیاسی مستقبل کے لیے کر رہا ہے اس کو تو کل ووٹ لینے کے لیے کر رہا ہے اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی یہ آج انسانوں کے دکھوں کی بنیاد یہ غلط فلسفہ ہے یہ غلط چیز اس کے دکھوں کی بنیاد ہے اور سارا عالم انسانیت دکھ کی زندگی گزار رہا ہے اس کی وجہ سے گزار رہا ہے ہدایت میں انسان کو بنانا ہے اس کی وہ گندگیاں ہمارے شلیف صاحب اور ہمارے سرس کی وہ گندگیاں دور کرنی ہے یہ سے زندگی اور دوسری زندگی کو دوسری کی زندگی کو جھرم بناتا ہے وہ کبر ہے شرک ہے کبر ہے حسد ہے لالچ ہے کینہ ہے ریا ہے وہ یہ گندگیاں ہیں اس کو توحید کی ضرورت ہے توقل کی ضرورت ہے توازو کی ضرورت ہے اس خواہشی کی ضرورت ہے اس کو خیرخائی کی ضرورت ہے دردی کی ضرورت ہے دوسرے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا ان کو اپنے سچا سمجھنا نام کی خدمت کرنا ان کو خوب پورا کرنا اس کو اس چیز کی ضرورت ہے تزکیا جو کہتے ہیں تزکیا تزکیہ باطن کی پاکی کو کہتے ہیں تہار زائر کی پاکی کو کہتے ہیں اور تززیہ باتل کی پاکی کو کہتے ہیں اور باطل کی پاکی, پاکی ان گندگیوں سے پاک کرنا اور بادل کا سوارنا انصفات کے ساتھ مزین کرنا امبیال مسلح ام صاحب میں تزکیا کرتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے وہ انسانوں کو دینا چاہتے ہیں انسان بن گیا تو اپنے لیے سکھ دوسروں کے لیے سکھ اپنی زندگی بناتا ہے دوسروں کی بناتا ہے اور اس دنیا کو جنت کا نمونہ بناتا ہے جس وقت مسلمان اسی لاکھ بربر میل پر ان کی حکومت ہوئی ہے اور دور فاروقی سے ورلڈ آرڈر چلا رہے تھے سلمان اور ارون رشید نے ایک دفعہ اڑتے ہوئے بادل سے کہا کہ جا جہاں پر تو برس پائے برس تو اس سے جو غلہ پیدا ہوگا وہ میرے خزانے میں آئے گا یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا تاکہ برطانیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی حکومت تھی انگریزوں کی میں یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جہاں پر بھی بادل برستا تھا اور غلہ پیدا تھا اور رشید بادشاہ کے خزانے میں خراج کے طور پر آتا تھا اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی حکومت کے ہوتے ہوئے کسی غریب بڑھیا کا ایک مرلہ مسلمانوں نے ظلمن نہیں لیا کسی کی زمین کسی کی جائیداد کسی کے وسائل پر ظلم سے قبضہ نہیں کیا خرید کر لیے ہیں ہم نے طاقت سے وسائل پر قبضہ نہیں کیا ہم نے تجارت سے لیے اقتدار کے ساری دنیا کے اقتدار مٹھی نہ کے باوجود یہ ظلم مسلمانوں سے نہیں ہوا ہے جب ہدایت والے کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے ہدایت والے کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے ہدایت والے کے اقدار میں مال ہوتا ہے تو وہ اس کو ساری آپ لوگوں کی زبان میں ساری دنیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے ان کو ایسا دیتا ہے ان کا ان کو کھلاتا پلاتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے فاروق رضی اللہ کا پیغام آیا خالد بن وزیر رضی اللہ کو کہ اس مال کو خالی کرو اور تمہاری ضرورت ہے عبیدہ بن جلال رضی اللہ ان کے مال پر ہو گئی ہے فتح کیے ہوئے علاقے کو خالی کر رہے تھے اور جزیہ کا جو ٹیکس دیا تھا واپس کر رہے تھے کیا وہ علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنا ٹیکس واپس کر لو لوگ آ کر منتیں کر رہے تھے کیا وہ ہمارے علاقے کو خالی نہ کریں کیا ہوں کہ ہم اپنی جان مال اور اپنی رز و ابرو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے فرما رہاوں سے زیادہ محفوظ پا رہے ہیں یہ نظام تھا جو کہ دیا ہے والے لوگوں نے اور یہ تارک تارکار کا جو حملہ ہوا ہے اسپین کا اسپین میں اتنا ظلم ہو رہا تھا جو لوگوں کی زندگی کو انہوں نے کیا ہوا تھا اپنے عیش و ویشت کے لیے اپنے مزوں کے لیے آخر میں اس طرح ہوا ہے کہ رکھ بادشاہ اس زمانے میں عورتوں کی تعلیم کا تو کوئی بندوبست نہیں تھا لیکن ہوتا اس طرح تھا کہ بڑے بڑے جو نواب ہوتے تھے علاقوں کے اور گوردن کے ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو بیچتے تھے بادشاہ کے پاس وہاں ایک محل تھا جس میں یہ لڑکیاں رہتی تھیں اور ان کو آداب و تہذیب اور جن کو ضروری باتیں سکھائی جاتی تھیں تو راڈو بادشاہ کا دور تھا کاؤنٹ جونیاں ایک نواب تھا اس نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو بھیجا شاہی محل میں زندگی کے آداب اور طریقے سیکھنے کے لیے اور رارڈر ظالم نے بھوکے بھڑیے نے اپنی آوس کا نشانہ بنایا کر کے تو اس زمانے میں غیرت جو تھی عیسائیوں میں گزری جس غیرت کو یہ جی ختم کرنا چاہتے ہیں ہم سے اسے جا کر باپ کو شکایت تو کاؤنٹ جولیان نے کہا اچھا پھر میں پر ان لوگوں کو چڑھاؤں گا جو ان کو ٹھیک کر کے رکھیں گے کاؤنٹ جولیان نے خط لکھا پوزا بن نصیر شمالی افریقہ کے گورنر رحمت اللہ علیہ کو یہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی فوج یہاں پر آئے تو بادشاہ بادشاہ کے کرائے کی فوج لڑنے کے لیے ہے باقی عوام اس کے ساتھ نہیں تارق بن زیاد نے لشکر اتارا اور لشکر اتارتے یہ کشتیاں جلائیں اور کہا کہ بڑا اصید ہے خلافے کی طرف اور کہ جب کہہ رہے ہیں کشتی آپ نے دلا دیسے حالات آئیں واپس کیسے جائیں گے اور دوسری بات یہ ایک آدمی کا پہلی, پہلی فسٹ لائن آف ڈیفینس سیکنڈ تھرڈ لائن آف ڈیفینس بناتے ہیں پھر چوکیاں سراد کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں میڈوڈ پر جاؤ تو جب میل کو پتا تھا اس ملک کو ہم نے اپنے عدب انصاف والے نظام کی خبروں سے اور اپنے ہدایت والی نظام کی خبروں سے اس کے عوام کے دلوں کو ہم نے پہلے فتح کیا ہوا ہے آپ لشکر تو صرف کرائی کی فوج کو روند کر ان سے کردار دینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو صدر سیدھا اندر گھس کر ان کے دل کو شیر کر میڈر پر جھنڈا گاڑ دیا اور سارا ملک جو وہ زیر نگین آیا ایک بات لکھی ہے روبائی میں کشنے جلانے پر تارکر کنارے امر سفینہ سو گفت کارگاہے خرت خطاب مرتواد وطن بعض چور حسین سین جو, جو ہے تو تارک نے تارکے سب آپ ضروری شریعت گجار آواز کیا آپ نے اس جلا دیا ہم واپس کیسے جائیں گے سبب کا ترک کرنا شریعت گروہ کی سے کیسے جائز تو اس سے جواب دیا کہ بعد نے شہر نے کہا ایسا پیارا لگا خندید و دست خیش بشمشیر خندید و دست خیش بشمشیر برخ گف ہرک ملک ماس کے ملک, ملک, ملک خدا ماس ہنسا اپنے ہاتھ اتبار کے قبضے پر مارا اور اس کہا کہ ہنس ہر وہ ملک جو خدا کا ملک ہے وہ ہمارا ملک ہے یا تم واپسی کا سبب اور سپلائی لائن نے اور ان کو دیکھ رہے ہو اور جو نگاہ دور دین ہے اور اللہ کا جسان والا بندہ ہے اس ملک کو تمہارے آگے سرنگون دیکھا یہ ایک واقعہ یاد آ کے سنا دوں آپ کو بابر جب آیا ہے اور پانی پت کے میدان میں راجپوتوں سے لڑائی ہوئی ہے رانا سانگا سے ہندوؤں سے کوئی راجپوت تو خبر نہ ہو اب تو آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ اب آپ راجدو نہیں ہے آپ سلمان ہیں تو وہ جو لڑائی ہوئی اچھا بابر کو ہندوستان آنے کے لیے حضور سرف کی زیارت ہوئی اور یاد کیا اس کو اس وقت کی بات بھلی ہوئی ذہن ستھری ہوئی پانیپت کے میدان سے آئے لوگوں نے گاؤں کے کہ بادشاہ سلامت ہندوؤں کی لشکر نے ہمارے لشکر کو دبا لیا اور اب حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں ٹف ٹائم ہو گیا ہے باہر اور کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کیا کہیں آپ سے نے کہا اچھا کہا بات سنو آپ تو تتالی لوگ ہیں ہم میدان میں اترتے نہیں اگر اترتے ہیں تو یا اس کو فتح کرتے ہیں یا ہماری جانچ گرتی میں نے تو جہاد کی نیت کر لی اور اب تمہاری برزن نے کہا کہ اگر آپ نے جہاد کی نیت کر لی تو ہم نے بھی جہاد کی نیت کر لی اس کو خیال آیا کہ میں تو شرابی ہوں شراب پیتا ہوں نے کہا لاؤ میرے برتن وہ سارے سرائیاں اور پیالے لائے گئے اور سامنے رکھ کر توڑے گئے ایسے ہاتھ اٹھائے نے کہا یا اللہ میں سے توبہ طائب ہوا اور میں آپ کی ضرور درخواست کر رہا ہوں کہ میں فتح نفی کروں اور آپ نے جب میں کہا کہ جاؤ پھر وہ جو گئے ایک ضرورت اور جوش کے ساتھ جاگے بڑھے اور فوج کو رون دیا اور ہندوستان سرمگون ہو کر مسلمانوں کے قدموں میں آیا اور مغلوں نے اس میں جو ہے تو پہلے عدل کا نظام چلا ان کے ہاتھوں سے پھر شریعت کا نظام چلا ساڑھے تین سو سال شریعت نافذ رہی ہے پرانے زمانے کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اپنی ذات سے کتنے گئے گزرے کیوں نہ ہوں ایک بات انہوں نے لی ہوئی تھی کہ قانون جو ہے وہ شریعت کے چلنا ہے اور فیصل علماء کی مشورہ سے کرنا ہے یہ بات ان کے پاس ہوتی تھی یہ صلیبی جنگوں کے بعد ایک مشن بھیجا ہے یورپیوں نے دنیا اسلام میں اور سیاح کا نام بجاتا تھا آآ اب بھول گیا ہے کہ تم ان کا سروے کر کے آؤ خیام ان کے بارے میں کیا کریں گے تو سروے کر کے اس کا اتنی زبردست شخصی گھومتے ہیں اور اتنی زبردست گرست ہے ان کی کہ ان کے آگے کوئی بول نہیں سکتا اور اتنی سخت اور مضبوط گھومتے ہونے کے باوجود اپنے علماء کرام اور مشاعط کے مشورے سے چل رہے اور علماء اور مشاعط کے مشورے کی وجہ سے ساری عوامی تاہری ان کو حاصل ہیں قبو تلسیہ بھی ہے فوج و طاقت بھی ہے اور عوام کی تاہر بھی ہے فوجائے علماء کی تاہید کے اور مشائق کی تاہر کے ان کے ساتھ کی مکن کیا یاد میں نہیں گھس سکتے تو بہت اللہ اور دوستو یہ دائد کا نظام جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور آخری طرزم نبی کے بعد ساری امت کو اس فریضے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور ہر آدمی کے ذمہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے گا اپنی زندگی بنائے گا اصلاح کرانا فرض عین ہے اپنی اصلاح کرانا فرض عین ہے, ہے اب چل ضروری باتیں جو میں سوچ کے آیا تھا وہ کہ نہیں ہے اس کے بعد میں تو انگریزی ماحول میں کام کرنے والا آدمی ہوں وہاں کو طلبا کا پروفیسروں کا جذبہ اگر ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں یہ اچھا ان کا جذبہ ہو جاتا ہے تو آپ کچھ سیکھیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا ہیو یو اسٹڈی آج کے نے سارے مذاہب کا مطالعہ کر لیا ہے کہ پہلے سارے مذاہب کا مطالعہ کر پھر جو حق نظر آئے اس کو منتخب کر کے جائے تو اس کو قبول کر یعنی یہ آج کا مسلمان اتنی گیارل کی بات کہہ رہا تو میں بطور مذہب کے کہا کرتا ہوں کہ آؤ تو میں دو منٹوں میں سارے مذاہب اسٹڈی کرا دوں آؤ ادھر آؤ چگر پیشاب پینے کے لیے تیار ہوتے ہو تو ہندو بات اختیار کر لو اور ساری عمر بیاہ شادی کے بغیر رہنا چاہتے ہو تو عیسائیت کو اختیار کر لو اور ایسے بہت پرانا فلانا تو ایک دو منٹوں میں ایک بنایا ہوئے ایک مضمون جس کو اختیار کر لو اور اگر باتوں کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو تو پھر عقلی سائنسی جد... اور جدید قدیم اور سارے انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے والی چیز جو ہے وہ اسلام ہے اور میرے بھائی آپ لوگوں کو موقع نہیں ملا ہے دنیا کی اس ثقافتوں میں پھرنے کا دنیا کے گاؤں میں پھرنے کا دانشوروں سے ملنے کا اور ہمیں اس بات کا موقع ملا ہوئے ہے ہم جگہ جگہ پھرے ہوئے ہیں کیا سائنس دان کیا دانشور کیا سیاسی کیا رہنما سب سے ملے ہوئے ہیں سچ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو حاضر نہیں ہوتی ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں یہ پانچ منٹ ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ میدان میں ٹھہر نہیں سکتے ہیں میں ان پڑھ آدمی ہوں کوئی خاص عالم نہیں ہوں لیکن میں جو برائے برائی ہوں میرا جو ہے میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکے تو ان کے ساتھ آگے کیا ٹھہریں گے باطل کے پاس دلائل ہی نہیں ہوتے باطل جو وہ تاریخی عقائد کی روشنی میں اور منطقی بنیادوں کی روشنی میں بیاد ہی نہیں کیا جا سکتا اس کو اگلے شریف مار ہی نہیں سکتی اور سے آگے بڑھ جائیں گے اور تو کیا کریں گے جی کہ میں نے تفسیر خرید لی ہے میں نے بخاری شریف خرید لی ہے کیوں میں دین سیکھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ آپ اپنے اور گھر کے علاج سیکھنے کے لیے ایک جو ہے تو ڈیوڈسن کی میڈیسن لے لیں اور بیل کی سرجری لے لیں اور اس کو ایک مہینہ پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ آپریشن کرنا شروع کر دے اپنے بچوں کا گھر والوں کا علاج شروع کر دیا تو کیا قتل کرے گا کہ نہیں کرے گا آپ بتاؤ بخاری شریف آٹھویں سال پڑھتا ہے مدرسے میں طالب علم اس بات کو سمجھ نہیں کہ اور تو جلال شریف جو ساتویں سال میں سمجھتا ہے تو جو اگر نمازی ہو گیا جائیں آنا بھی چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس سے تو ٹھوکر کھا رہا ہے خسارے میں جا رہا ہے کئی گمراہ ہو رہے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے پروفیسر صاحب بولتے تھے میں سر جی نہیں تو ان کے لیکچر میں یا ان کی ڈیمونسٹریشن میں جو عملی تربیت دے رہے تھے لڑکے آپ اسے باتیں کر رہے کہ ڈونٹ ٹاک اے مم یور سیلف آپ اسے باتیں کرو یو ول گیٹ کنفیوزڈ کیا آپ پریشان ہو جائیں گے کیا ٹاک ٹو میس می مجھ سے باتیں کرو مجھ سے پوچھو تو آپ کی رہنمائی ہوگی آپ اسے باتیں کرو ورنہ آپ کنفیوز ہو جائے گا واقعی سے ہی بات کہتے تھے اور اتنے ماہر تھے کہ بڑے بڑے مضمون کے ایک جملے میں دیتے تھے. اور جملے میں نے یاد کیے ہوئے ہیں کسی جگہ پر جب جاتے ہیں ہر ہمارا اتنا تجربہ نہیں ہے ڈاکٹری میں وہ لوگ حیران رہتے ہیں یا ہمارے اس سال اتنے کامل سے اتنی کوشش کیے ہوئے تھے ایک جملے میں ہمیں بڑے بڑے مسائل سکھائے ہوئے ہی ہیں کتابیں پڑھنے لگ جاتا ہے اور اتنی بحتیاتی ہے کہ جو مفت کتاب ملے گی اس کو پڑھ رہا ہے پتہ نہیں اس میں زہر ہے اس میں کیا ہے کسی نے مفت پہنچا دی جی. اس کو پڑھنے بیٹھ گئے ماشاء اللہ. اور یہ جو نمازی زیندان ہے انہیں بگاڑ اس بات سے پیدا ہو رہا اصلاح کے لیے اصلاح یافتہ لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بتائے ہیں سورہ فاتحہ میں ہدایت کی ضرورت کو بیان کر کے سر فوراََ نے کی ہے رجاع اللہ کی پہلے سوراط العظیلتا علیہ غیر المقدوب علیہ وہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں جابی سلبی دونوں طریقوں سے اس کو بیان کیا ہے تاکہ بہت واضح ہو مضمون پازیٹیو اور نیگیٹو اپروچ او کے ساتھ بیان کیا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر قیراعنان ہوا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو عمرہ ہوئی رضا اللہ کو بتایا کہ کاملین کی صحبت کو پہلے بتایا گیا ہے بعد میں کہا گیا ہے کہ ابلامی ضالک الب تو ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے کتاب اس ریکارڈ کو لی ہوئی ہوگی ان باتوں کو لی ہوگی جسے ہدایت دی جائے گی اس کو سنبھالی ہوئی ہوگی اس کے الفاظ اور معنی کو اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق شخصیات بنی ہوئی ہوں گی سجال اللہ اللہ کے بندوں نے اس کو پڑھا ہوگا اس کو سیکھا ہوگا اس کے امال کو اپنے اندر لائے ہوئے ہوں گے برتے ہوئے ہوں گے اس کو سیکھے ہوئے اس کے عائق کو اپنے اندر ہوا ہوگا وہ ہوا اور وہ چیزیں ان کی میں ہوں گی ان کے کلب میں ہوں گی جو اس پہ بیان ہوئی, ہوئی ہیں اور یہ تجھے تب ملیں گی جب ان کاملین کے پاس آئے گا اگر نے کتاب پڑھ پڑھی ہے دارالعلوم میں اور نے فائل مرفور اور جار مجدور اور صلاح مصول ان کے بارے میں سیکھ لیا ہے تو یاد رکھ یہ فنی بات ہے تدفلہ منتظہ اس بار پہ جار کون سا ہے مجرور کون سا ہے فائل کون سا ہے مفول کون سا ہے ہے کون سا مفول کون سا ہے وہ تو نے پڑھ لیا لیکن اس وقت سا صاحب, صاحب کے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ تجکیا کیا ہے وہ باسل کی صفائی کیا ہے اس پر تو اس سے بات کرتا صاحب کے پاس وقت نہیں تھا کیونکہ مدرسہ ہے ہی اس کے لیے کہ وہ مانی سکھائے تجھے تذکیے کی سیکھے تھی اس کے لیے پھر اس کے بعد ایک الادا محنت شروع ہوتی ہے کون سا جب آدمی گزرتا ہے تب باطن منجتا ہے تب باطن دلتا ہے تب باطن کی گندگی صاف ہوتی ہے اور اس میں روشنی آتی ہے یہ تیسے دور میں جا کر کسکیا کے مضمون کو سوفیا نہ لے کر اور خانقاہوں کی طرف اس کو لے کے لے گئے اس وجہ سے تھا کہ مدارس میں وہ بات اصل نہیں ہو رہی تھی یہ تو ایڈ کے لیے اور باقی ہم دنیا دار لوگ جو سارا دن جھوٹ فریب قسم اٹھانا دنیا کے لیے مال کمانے کے لیے اور جائیدادوں کے جھگڑے میں لگے ہی ہوتے ہیں ہم نے تو اپنے بادل کو گندگی کا ڈھیر بنائے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی کے ساتھ میں نے حج کیا ہے اسی گندگی کے ساتھ اسے نہ نماز تاثیر دکھا رہی ہے نہ حج تاثیر دکھا رہا ہے جو کرنے والا تھا اس کا دل گندا تھا اس کا باطن گندا اسے باطن غیر اللہ کو اللہ کا مقام دیا ہوا خواہش نفس کو اپنا بنایا بات ہے جناز نے اللہ بنایا بغدادی رحمتہ اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میرا پڑوسی کون ہوگا تو وہ جنرل کی بشارت ہوئی اور گا کے کہ آپ کا پڑوسی فلاں میں گیا ہو گڈریا کے پاس چلے گئے انپڑھ گڈریا اسے گا کے کہ تجھے اپنے باطن میں کون سا مقام حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے تیرا اتنا درجہ ہے کہ تیرے بارے میں کہا کہ جنر میں میرا ساتھی ہوگا منگا حضرت صاحب نہ مجھے پتہ ہے کہ باطن کسے کہتے ہیں نہ مجھے پتا ہے کہ مقام کسے کہتے ہیں بار والے اتنی بات ہے کہ مجھ پر جو تکلیف جو تکلیف آسانی جو کچھ بھی آ جائے تو مجھے یہ بات حاصل ہے کہ وہ کسی اور کی طرف سے نہیں آئی ہے وہ من جانب اللہ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور دوسری بات یہ کہ سونا اور مٹی دونوں مجھے نگاہ میں میں ترجمہ تفسیر پر علم پر اعتراض ہی کرتا نہ ترجمہ آتا ہے نہ تفسیر آتی ہے نہ دونوں کیا ہوا ہے اور نہ کچھ اور کیا لیکن باطن میں وہ حقیقت جس ساری چیز کے نتیجے میں خلاصے کے طور پر روشنی کے طور پر اندر آنی چاہیے وہ اس بات میں اب بتا عبداللہ دبار رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز اور چار صورتیں اور بائیکنو تفیات روسری خلاح کچھ نہیں آتا ہے لیکن اعتنا نے نور دیا ہوا ہے کہ مشکل سے مشکل عبداللہ تباثی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد نے بہت بڑے عالم وہ کہتے ہیں کہ وہ حادیث اور وہ مشکلات جو ابانے درس پیش آئی تھی اور ان کا وہ حل نہیں ہو سکی تھی میں ان سے پوچھتا تھا تو دیہاتی اور عام اصطلاحات میں ان کو مجھے بیان کر کے ایسی تسلی کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی اب وقت نہیں ہے ورنہ میں نے کچھ حقائق آپ کو سناتا تو حیرت ہوتی بلکہ ایک بات چلوں نے کہتے کہ میں بی دوں ایسے ہوا کہ میں تقریر کر رہا تھا وہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک بات کہی میں نے کہی یہ حدیث ہے حضرت نے فرمایا یہ حدیث نہیں ہے میں نے کہا کیسے حدیث نہیں حالت میں ہوں اور یہ ایک سادہ جہتی عدیم بیٹھے کہتے حدیث نہیں ہے کہتے میں گیا اپنے مجموعے سارے چھان مارے ساری کتابوں کو دیکھا پھر باقی ساتھیوں سے علماء سے پوچھا میں کسی نے کہا کہ حدیث ہے پھر پتا چلا آخر میں بڑی تحقیقات کے بعد یہ حدیث نہیں ہے کسی صوفی کا ہے کسی عالم کا قول ہے کہ میں کہا یہ تو اتنا بڑا عالم تھا, کس کتنا گیرا تھا کہ کتنا گہرا مطالعہ تھا حدیث کا کہتے ملنے گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ حدیض نہیں سن کا بڑا خدار جب آدمی کلام اللہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک نور کی لڑی نکلتی ہے اور جب عزیز بولتا ہے تو ایک دوسری طرح کی لڑی نکلتی ہے اور اس میں بھی عدیث قدسی کی ایک طرح کی لڑی ہوتی ہے اور عدیث نبوی کی دوسری طرح کی لڑی ہوتی ہے اور انہوں نے پڑھایا عدیث قدسی میں روح کا نور ہوتا ہے اور عدیث نبی میں جو ہے تو وہ بدن کا نور ہوتا ہے تو میں ان کو اللہ پہچانتا ہوں اور پھر جس بات آپ بول لیتا تھے تو ان میں, ان میں سے کوئی میں سے کوئی دور نہیں تھا میں نے اس سے پہچانا تھا انہوں نے کہا یہ پہلے میں جدا ہے تو بات ہی جدا ہے اس کو سیکھنا پڑے گا Chair. yani پھر میں ان کا بری ہوا تو مان بڑیا عجیب و غریب و نالات لکھے ہوئے ہیں تو میرے بھائی اس کے لیے تجھے کامرین کی صحبت میں جانا پڑے گا اس سے غور کرتا ہے جب پہلے قدم میں کہتا ہے کہ میں میری سلامی ہوئی ہوں دوسرے قدم کے میں کہا, اصلاح کرنا چاہتا ہوں تیسرے قدم میں کسی اللہ والے کی طرف بڑھتا ہے تو ان تین قدموں میں عظیم منزلیں طے ہو جاتی ہیں بادم کا کبر ٹوٹ جاتا ہے فیض کا دروازہ کھل جاتا ہے اور آدمی کی طرف جانب اللہ رحمت آتی ہے اس کو سوچ نہیں سکتی جس بات کے عرض کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے آپ کے پاس یہ موجودہ تصوف تھا تصبح. جسے بیت ہو کر آدمی اور صحبت اٹھا کر اور اپنے مشق پر مجاہدہ کر کے اور اپنے اعمال کی اطلاع کر کے شیخ کو اور اس سے علاج پوچھ پوچھ کر آگے چلتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے یہ ایک ترتیل ہے اور تقویل آدمی کی جو ہے وہ بغیر صحبت کے ہے بغیر اس کے نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا دین آدمی کتاب پڑھنے سے, ہی مل کتاب مل سے مل جاتا ہے کہ ان کے کتاب پڑھنا بیکار ہے اسے مل جاتا ہے آپ مساجد میں آتے کچھ نہ مل جاتا ہے آب تکاری میں آتے کچھ مل جاتا ہے لیکن تکمیل کے لیے تو تربیت ہے اور تربیت کے لیے جو ہے تو پورے نظام کو اختیار کرنا ہے زکرت مربی وطوۃ دنیا والا صحف اللہ صحفیم یہ ہوا یقیناً وہ کامیاب جو ہوا پاک پاک کیسے ہوگا زکرت مربی ذکر سے پاک ہوگا صوفیہ کے چار سلسلے جو ہمارے شبیر صاحب نے بیان فرمائے ان کا اپنا اپنا ذکر کا ایک اور تفصیلی نظام ہے ہم اپنے جس کے کا ذکر کرتے ہیں کراتے ہیں لوگوں سے اور وہ آخر آخر کہتے ہیں رگ رگ پھڑکتی ہے اور سارے بدن بیویاں دوڑتی ہیں اور جل دلچاط ہے کہ ہم اللہ کے اللہ کے نام پر ہم آپ پر اپنے آپ کو لٹا کر خون اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ذکر کے نظام اس کے نتیجے میں یہ بات آتی ہے بات میں لگا رسبر اب فصللہ پھر تربیت نماز سے پانی نماز یہاں جلدی جلدی بھاری تک ٹھپا دینا یہ نہیں ہے وہ نماز کا ایک نظام ہے جس کو صوبیہ جسے کراتے ہیں اس پر محنت کراتے ہیں اس پر اللہ کے دیہات کو زندہ کرتے ہیں زندہ نماز ہوتی ہے ذکر اس پر فصل لا اور تیسرا نظام شاید بیان کیا کہ مراکبات کا بلتو سر الحیات الدنیا مراکل و خیروں کا کا دنیا کی زندگی کو اصل سمجھتے ہو خانہ کیا آخر تسل رہے باقی رہنے والے اس کے مراکبات کراتے ہیں تو ذکر نماز اور برا اخبار کے نظام سے گزارو گزارتے ہیں چاروں سلزلے سے گزار گزارتے ہیں آدمی کو اور اس کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مزے کیا ہیں سچ بات میں آپ کو بتاؤں کہ کھانے پینے کے بھی مزے ہیں بیاہ شادی کے بھی مزے ہیں اور عہدے کردار کے بھی مزے ہیں لیکن جو مزہ اللہ اللہ کرنے میں ہے یہ سارے مزے اس کے آگے گرد ہیں میںلانے اشار کے نام ان کا اور جان کے ساز پر نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رے جاں ساز لل ہر رگے جاں ساز لل ہے نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تھا دورے جام ہے ذکر میں تا دورے جام ہے او اللہ نزل احسن الحصیف کتابا متشابہا متانی تاک شائرنا منہ جلود اللذین یقشون ربهم سمتلین جلودہم مقلوبہم ملا ذکر اللہ جل ذکر کرتی ہے بدن ذکر کرتا ہے دل ذکر کرتا ہے بال ذکر کرتا ہے ہڈی ذکر کرتی ہے گدہ ذکر کرتا ہے آمی سوکی آج کہ ہم نے اس اللہ اللہ کی تپش گودے کے اندر بھی محسوس کی ہے ہڈی کے اندر جو گودا ہوتے ہیں نا کہ وہاں تک تاثیر جاتی ہے اس آخری بات کرتے ہیں رمضان میں ہمارا انتخاب ہوتا ہے پشاور میں تو اس میں یہ پہلا دن جو ساتھی کہتے ہیں کہ پہلے دن اتنے انورات آتے ہیں کہ روح نکلنے کے آلات ہوتے ہیں ایک ڈرائیور صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ بیڈ ایسے جاری ذکر ہو رہا تھا تو کہ نیا میں آیا جو شامل ہوا تو مجھے دل کا ایسا حال ہوا کہ میرا خیال میرا خیال ہوا کہ میرا اردنیہ تو ہو گیا دل کی حرکت تو بے قابو ہو گئی آپ کر لیجیے ریسٹ ہونے والا ہے دل کی ہرکت رکنے والی ہے اور شاید میں مر جاؤں گا لیکن اس میں مزہ اتنا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے لیکن یہ اللہ اللہ نے کروں یہ اللہ, اللّہ اللہ کر رہے تھے کہ مزہ اتنا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اگر میں مر رہا ہوں مجھے بطور ڈاکٹر پتہ ہے لک جائے گا مر جاؤں گا لیکن مرنے کے لیے میں پیار تھا تو میرے بھائی جو مزے اللہ نے مزہ جو مرنے کا آشق کبو بیان کرتے بسی و خضر بھی مرنے کی عرض کرتے کہتے ہیں سخت سردی ہو سخت بارش ہو سخت مدرا ہو اور میں تلوار ڈھال لیے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں یہ رات مجھے اس سے بہتر ہے کہ میری نئی شادی ہوئی ہوئی ہو اور اس سے میرے بیٹا پہ ہو پیدا ہونے کا لات کیونکہ جہاد کا ایک مزہ ہے ایک نشہ وہ مجاہد پر میدان جہاد میں کھلتا ہے سبحان اللہ ایسے لوگوں نے بادشاہ آتم چھوڑ کر اس فقیری کو نہیں لیا اس لیے لیا ہے تو وہ بادشاہ ہوں گے مزے اور ان کی چیزیں اس کے آگے گرد ہوئی تو وہ بھائی اور دوستو آج کے دور کا بڑا فتنہ صحبت صالحین اور کاملین سے اپنی اصلاح کروانا یہ ہے نماز کے لیے آ جاتا ہے آدمی کتاب لے کر بیٹھ جاتا ہے آدمی لیکن یہ ہے کہ میں بنوں میری اصلاح ہو اس کے لیے مجھے کام دینے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس انسان معروم ہوئے ہوئے ہیں بہت بڑا غم ہے عورتوں سے یہ جہاں جہاں جگڑے مصیبتیں فساد کھڑے ہوئے ہوئے ہیں اس لیے ہے کہ نمازی تو ہے تربیت یافتہ نہیں ہے حاجی تو ہے تربیت یافتہ نہیں ہے اس کے اندر وہ اللہ کا خوف پیدا ہو وہ توازہ پیدا ہوئی ہو اس کے اندر وہ بات پیدا ہوئی ہو وہ اندر بات پیدا نہیں ہوئی سچ بات ہے ہمیں بہت بڑی پوتا ہے ہم سب نے بولنے والا ہوں ہمارے لیے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ سے بھی اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ زبان کی توفیق بھی فرمائے وہ ایک لطیفہ آخر میں آپ کو سنا دیں سیر الدین صاحب کے لیے تو ہمارے علاقے میں یہ یہاں جیل ہی پیری مری کا رواج تھا ہوتے تھے ابھی تو ہوئے تھے تھے جاتے ہی نہیں تھے نے کہا کہ ان کو گھوک ان کی والدہ صاحبہ مر گئی تو بکا تیری والدہ مر گئی امی مر گئی ہے تو انہوں نے کہ ان کو میں کہا کہ مائیں مر گئی اسی گھر کر گھر گئی ہیں تو بھر گئی میں تو یہی کرا خود نے کہا ہو تو ماں کے بندے ہم نے تو اب جگہ دیکھ لیے آلی. اب آپ کے پاس آتے جاتے رہیں گے اللہ تو دے ایک دن کی بات نہیں ہے کہ اس کو بیان کر دیں انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے آرجی کریں گے آپ کے پاس ہاں جی اور یہ ایک بڑی عظیم دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن یہ صدقہ کسی کے صدقہ کسی کی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اسی پر دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین صلاقین صلاح السلام علی رسول محمد و علیہ المعین یا ولی اللہ علیہ یاخل اللہ المتین یا رحم القیم یا یا یا پی